ناپاکی کی حالت میں پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا مذکورہ پانی کیسے پاک کیا جائے یہ پانی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مائے مستمل اگر ہو جائے کسی بالٹی کسی پتیلے میں بہت سارا پانی اس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا انگلی ڈال دی یا آج کل تو بہت سہولتیں ہیں پانی کی نل کا اور گیزر نے نبے فیصد مسئلے حل کر دی من عمن کیا ہوتا کہ ہاتھ دھلا نہیں گرم اور ٹھنڈا پانی جب نہانے کے لیے ملاتے تو کیا کرتے ہاتھ دھلا ہوا نہیں تو چیک کرتے بھی کتنا گرم ہے وہیں پانی کا پانی ہو گیا تو بالکل ناپاک ہو گیا پانی ہو تو آپ کے نہانے کا اور وزو کرا ہی نہیں کہ جب آپ نے اس کو بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دیا اب اس کا پاک کرنے کا مائے مستمل کے دو طریقے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک لیٹر پانی ہے جو اس مانا کر ناپاک ہو گیا کہ مائے مستمل کے آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو اس میں ایک لیٹر پانی میں اگر سوا لیٹر پانی ملا دیا جائے اب یہ دونوں پانی پاک ہو جائیں ایک صورت تو یہ اب ایک بہت بڑا ڈرم فرض کیجئے اس میں بیس گیلن پانی سو گیلن پانی اوپر کی ٹنکی ہے اس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا پلمبر نے نل کا صحیح کیا اس کے ہاتھ جو تھے وہ دھلے ہوئے نہیں تھے اس نے جناب نٹ بول لگا پانی میں اس کا ہاتھ چلا گیا اب یہ دو سو پانچ سو گیلن پانی ان سب کو ضائع کرے اس کا طریقہ یہ ہے بہت بڑے بالٹی یا ڈرم میں گرنے لگ جائے اس کے بعد روک دیں اب یہ پانی پاک ہو گیا اسی طرح اوپر کا جو اوور ٹینک ہے پانی کی ٹنکی اگر اس کا پانی مستمل ہو گیا تو آپ کیا کریں ایک تو, تو بند کر دیں آپ اوپر کا ڈھکن اس کا نکال دیں نیچے سے پانی اتنا چلائیں کہ ٹنکی بھرنے کے بعد اس کے اوپر کے حصے سے ڈھکن سے پانی جب چھلک کر اوپر نکل جائے اب یہ سارا پانی پاک ہو جائے گا لہذا پانی کو ضائع نہیں کیا جائے